بسم الله الحمد لله والحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كانه سبحانه غير ان الحوادث متعاقبه الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع واقتناس الشواردي بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال مین سن آطرجالی یا صنعتر جالی و بالوقوف یاخا بن نوازس تو یہاں تک ہم ترجمہ دوبارہ کریں گے ٹھیک ہے غیر ان الحوادث مطاقبۃ الوقوع یہ تو ہو گیا کہ باوجود اس کے کہ جو آنے والے نئے آنے والے جو پیدر پہ حالات ہیں وہ مسلسل واقع ہو رہے ہیں وہ نوازل اور اتر رہے ہیں ٹھیک ہے یزیق و انہا نتاق الموضوع آئے یزیق و الموضوع پیش آمدہ مسائل کو ایک موضوع کی ڈوری میں باندھنا مشکل ہے یزیق و مشکل ہے انہا ان مسائل کو نتاق الموضوع ایک موضوع کی ڈوری میں باندھنا ٹھیک ہے نا؟ تو نتاق کا مطلب پٹے کو کہتے ہیں کمر باندھ کو لیکن ہم اس کا ترجمہ ڈوری سے کر لیتے ہیں تو ترجمہ کیا بنے گا یعنی انہا یہ راجی ہوگا پیش آمدہ مسائل کی طرف جو ضمیر ہے تو یزیق و مانا تنگ ہونا مشکل ہونا تو یزیق و انہا نتاق الموضوع پیش آمدہ مسائل کو ایک موضوع کی ڈوری میں باندھنا مشکل ہے ہو گیا ترجمہ کو مشکل ہے انہا ان پیش آمدہ مسائل کو متاق الموضوع ہے ایک موضوع کی ڈوری میں بند کرنا یا باندھناسواری بال اقتباس من المواردی وحشی جانوروں کی طرح نامانوس مسائل کو اکتباس کر کے گاٹھیوں سے شکار کرنا بھی مشکل کام ہے یو اسی کے تحت داخل ہے یزیقو سے کے تحت مشکل ہے اقتناس و بالاقتباس وحشی جانوروں کی طرح اقتباس کرنا مشکل ہے اقتناس و شوارد اقتناس شکار کرنا الشوارت وحشی جانور القتباس تو القتباس ہو گیا موارد گاٹھیوں سے ٹھیک تو کیا ترجمہ بن جائے گا وحشی جانوروں کی طرح وحشی جانوروں کی طرح نامانوس مسائل کو اقتباس کر کے گاٹیوں سے شکار کرنا مشکل کام ہے وحشی جانوروں کی طرح نامانوس مسائل کو اقتباس کر کے گاٹیوں سے شکار کرنا مشکل کام ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو مشکل مسائل ہیں ان کو تشبی دی ہے وحشی جانوروں سے اور پھر ان مشکل مسائل کا استمباد اس کو تشبیح دی ہے استمباد کو تشبہ دی ہے کس سے شکار کرنے سے تو جس طرح یعنی وحشی جانوروں کا شکار مشکل ہے اسی طرح کیا ہے مشکل مسائل کا اقتباس مشکل ہے ہو گیا ترجمہ جی ولیہ تبار و من منصنات رجال اب الوقوف الماخذ یا عضو علیحہ اس پورے کا ترجمہ یوں کر دیں کہ دانتوں سے پکڑے جانے والے ماخذ پر واقفیت پانا مردوں کا کام ہے آخر سے ترجمہ کر کے آئیں اب الوقوف الماخد یا عزو علیہ بن دانتوں سے پکڑے جانے والے ماخذ پر واقفیت پانا آخر سے ترجمہ کرتے ہوئے آئیں دانتوں سے بن نواز دانتوں سے یہ پکڑے جانے والے بالماخذ ماخذ پر الوقوف واقفیت پانا یا واقفیت حاصل کرنا صنعتر رجال مردوں کا کام ہے تو کیا دانتوں سے پکڑے جانے مستا مص... جانے والے ماخذ پر واقفیت حاصل کرنا مردوں کا کام ہے یعنی جو ماخذ ہیں اصل یعنی جو مضبوط ترین ماخذ ہیں ان کو ان پر واقفیت پانا مشکل کام ہے ہر کسی کا کام نہیں ہے مردوں کا کام ہے یعنی اچھے علمی لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا کام علم والے کیا ہے گویا علم کے اندر نہ مار دیں جی یہ تو تھا کل کا سبق تو اور کوئی لفظ تو ایسا نہیں تھا مشکل یہ بھی الفاظ کے معنی تو بتا دیے تھے لیکن با محاورہ ترجمہ کچھ نہیں بن پا رہا تھا تو میں نے بھی کئی ساری اردو شروعات پھر دیکھی اس کے لیے تو اچھی ہے جو مجھے لگی ہے وہ جو میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی اسمار الحدایا اچھی شرح اردو میں ٹھیک ہے نا اسمار الہدایہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو اسمار الہدایہ کو دیکھا کریں ضرور ورنہ آپ فتح القدیر پر اتفاق کریں اگر کبھی کبھار اردو کی ضرورت پڑے تو اسمار الہدایہ کو دیکھیں ورنہ اور کسی کو نہ دیکھیں ورنہ دوسری بھی ہے احسن الہدایہ اشرف الہدایہ اور بہت ساری لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں شروحات لکھنا مشکل کام تھوڑی دو تین شروع شرح سامنے رکھو تو چوتھی لکھ لکھ ڈالتے ہیں لوگ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے تین چار شروعات سامنے رکھی تو پانچویں سامنے آ جاتی ہے اچھا جی چلیے. بسم اللہ ارسمو بے قاعت المنت ہی فشرۃ وسوگوساغری اس کے اندر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدایت المفتی جو اول کتاب لکھی تھی اس کے شروع میں کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شرح لکھوں گا یعنی بدایت المبتدی کی شرح لکھوں گا یہ میں نے وعدہ کیا تھا تو کہتے ہیں اب میں شرح لکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے نا آ, اور میں نے کہا تھا کہ میں شرح لکھوں گا اور اس کا نام بھی رکھوں گا کفایت المنطی کہتے ہیں پھر میں نے وہ شرح لکھ دی لکھ ڈالی لکھنے کے بعد جب میں اس کو لکھنے کے بعد فارغ ہوا تو مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ یہ میں نے بہت لمبی شرح لکھ دی ہے اور اس کی لمبائی اور توالت کو دیکھتے ہوئے ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اس کتاب کو ہی چھوڑ دیں گے تو لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فکر کو اور اپنی توجہ کو تھوڑا پھیرا اور میں نے کہا کہ اب ایک اور شرح لکھتا ہوں جو اس سے مختصر ہو تو پھر میں نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی جو کہ آپ کے سامنے ہے ہدایہ کے نام سے کہہ رہے میں نے اس کے اندر روایات بھی ذکر کی اور دلائل اقلییہ بھی ذکر کیے اس کو کچھ اختصار کیا جو چیزیں زائد تھی یا طوالت والی تھی ان کو کچھ کم کیا پھر باقی یہ کہ سات سات دعائیں ہیں پھر آخر میں ایک مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی اب یہ ہے کہ یہ تو میں نے لکھ دی ہے لیکن اب اس سے اگر کوئی طوالت چاہتا ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کس کو دیکھے کہ فیات المنطی کو دیکھے ورنہ اگر جس کے پاس وقت نہیں ہے تو دو ہزار پندرہ سولہ والے وہ کیا ہے صاحب ہدایہ پر ہی کریں اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہدایہ کا بھی خلاصہ ہونا چاہیے تو بے درۃ پر ہی پھر فرگزارا کر لیں خیر تو یہ ہے آج کا سبق کا خلاصہ تو کیا وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میں نے پورا کرتے ہوئے کتاب لکھی کفایت المنتی کے نام سے اب جب میں اس کو پورا کر چکا کفایت المنطی کو تو مجھے آ, آ, یہ لگا اور یہ مجھے کھٹکا ہوا کہ یہ میں بہت لمبی کتاب لکھ چکا ہوں لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے یہ کتاب ایسے ضائع ہو جائے گی تو پھر میں نے اس کو مختصر کرتے ہوئے ایک اور کتاب لکھی ہدایہ کے نام سے اب میں نے یہ لکھ دی ہے جو چاہے اگر اس سے طویل تو اس کو چاہیے کہ کفرات المنتی کو دیکھے نہیں تو کیا ہے اسی پر کیا کرے اکتفا کرے جی دیکھیے گا وقت جرا علیہ مجھ پر وعدہ جاری ہو چکا تھا کیا مطلب میں ایک وعدہ کر چکا تھا فی بدایت المبت بدایت المبتدی کے شروع میں کہ ان اشرہ بے توفیقی تعالی شرحا یہ کہ میں اس کی شرح لکھوں گا یعنی بدایت المبتدی کی ایک شرح ارسم ہو بے کفایت کہ جس کا میں نام رکھوں گا کفایت المنطی ٹھیک ہے میں یہ وعدہ کر چکا تھا بدایت المبتدی کے شروع میں کہ میں ایک شرح لکھوں گا کفایت المنطی کے نام سے تو شرح توفی ہے پس میں اس کو شروع کر چکا تھا ٹھیک ہے نا میں اس کو شروع کر چکا بس میں اس کو شروع کر چکا ولوا تو یسوغ باضل مساغے اس کو آپ یسوغ پڑھیں میرے پاس جو نسخہ ہے ہدایا کا اس میں وو کو تشدید کے ساتھ لکھا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ مجرد سے ہی پڑھیں یسوغ سے ہی ٹھیک ہے یسوغ و باضل مساغے ساغ یسوغ اس کا مطلب ہوتا ہے گنجائش ٹھیک ہے نا جس میں کچھ گنجائش ہو تو کہتے ہیں ولواد یسوخ و بازل وعدے میں ویسے ہی گنجائش ہوتی ہے یسوغ و بازل گنجائش کچھ گنجائش ہوتی ہے بازا کمانا کچھ کر دیں وعدے میں کچھ گنجائش ہوتی ہے مثلاً اگر میں کہہ دوں کہ میں یہ کام کر دوں گا چلو وعدہ ہے آپ سے کہ کر دوں گا اب یہ تو تعین نہیں کہ کب کروں گا وقت تو نہیں طے کیا کہ میں کل ہی کروں گا میں اس کی شرح لکھوں گا میں نے کہا تھا تو ایک وعدہ تھا اس میں تو ویسی بھی کیا ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے تو لہٰذا اگرچہ تاخیر سے کیا لیکن وعدہ تو پورا کیا میں نے تو و يسوغ و وعدے میں واد یسوخ وساق وادشن الفراغ اتقا کے او باب ہے اکاد قریب ہے ٹھیک ہے نا کہتے وحین اکاد انح اتا الفراغ جب میں فارغ ہونے کے قریب ہوا اتقاء کیوں کمانا ہوتے تکیہ لگانا بندہ تکیہ لگا کر کب بیٹھتا ہے فارغ ہوتا ہے ویسے تو وہ کام میں مصروف ہوتا ہے تو جب فارغ ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے تکیہ لگا کر بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں اطقال فراغ یہ ایک محاورہ ہے ترجمہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے اطقال فراغ کے یعنی جب کام سے فارغ ہو گیا جی تو کہتے اکادو جب میں قریب ہوا کہ اتکا الفراغ فارغ ہونے کے یعنی میں جب کتاب کی شرح لکھ چکا کفایت المن لکھ چکا اب فارغ ہونے لگا تھا قریب تھا یعنی مکمل کرنے کا قریب تھا یا یعنی مکمل کر چکا تھا تو کیا ہوا طبین طی مجھ پر واضح ہوا یا مجھے معلوم ہوا اس کتاب میں من من کچھ اتنا اس اتنا کہتے ہیں اجاز اور اتناب یہ کون سے علم سے تعلق رکھتے ہیں اجاز اور اتناب تم بتاؤ رول نمبر دو ہم. کبیرا فصاحت و بلاغت علم بلاغت سے تعلق رکھتے علم معانی ٹھیک <تصفح> ہے نا جی علم بلاغت کہتے ہیں اس کو یہ علم بلاغت کی پھر اقسام آتی ہیں معنی مبانی سب کچھ ٹھیک ہے نا تو بلاغت تو کیا ہے اتناب اتناب کہتے ہیں لمبی کو ایجاز کہتے ہیں اختصار کو تو ایجاز و اتناب تو کہتے ہیں مجھ پر واضح ہوئی یہ مجھے معلوم ہوا فی ہے اس کتاب میں نب ضم من الطنابھی کچھ طوالت نبز کچھ وہ خشی تو اجلی الکتاب یو جرا مجبور اور اس کا نائف فائل الکتاب و خشی تو مجھے ڈر لاحق ہوا کہ یوں جرا لے اجل ہی الکتاب ہو کی وجہ سے کتاب کو چھوڑ نہ دیا جائے یہ چھوڑ دیا جائے گا مجھے ڈر لاحق ہوا مجھے خوف لاحق ہوا کہ اس طوالت کی اجل ہی اے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا تو فصر العین العین توجہ سرفت مانا پھیرنا عنان لگام کو کہتے ہیں تو العینایا توجہ تو کہتے ہیں تو عینان العینیت میں نے توجہ کی لگام کو پھیرا یعنی اپنی توجہ میں نے دوسری طرف پھیری ہدا تو میں نے اپنی توجہ کو دوسری ایک اور شرح کی طرف پھیرا موسوم بل جو کہ ہدایا کے نام سے موسوم ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی اجمافی اجماؤی ہے تعالی بیناً روایتی و متون درایتی اجمافی میں نے اس میں جمع کیا یعنی کس میں ہدایات میں اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بہین روایتی و متون درایت عمدہ روایات اور مضبوط عقلی دلائل کو میں نے اس میں جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق توفیق سے عمدہ روایات کو مضبوط مضبوطلی دلائل کو لفظی ترجمہ آئین کی جمع ہے اصل آنکھ کو کہتے ہیں اور اس کے اور بھی کئی سری معنی آتے ہیں عمدہ اس کا معنی ہے, ہے نا اچھا پسندیدہ. تو بہنا روایات تو مراد اس سے کیا ہے روایات سے قرآن و حدیث کیا مراد ہے قرآن و حدیث یعنی روایات کو بھی ذکر کیا اور ومتون کس کو کہتے ہیں درایت کس سے ہے ٹھیک ہے نا درایا تو متون متن کی جمع ہے مضبوط کو کہتے ہیں مضبوط متون درایا درایا اور مضبوط دلائل کو عقلی دلائل کو ادرایا عقلی دلائل ٹھیک ہے نا تو اس سے مراد یعنی دلائل اقلی قیاس وغیرہ دیگر چیزیں یا فقہا کے جو اقوال ہیں جی تو یہ مراد یعنی اس میں میں نے قرآن و حادث بھی ذکر کی اور فقہا کے اقوال بھی ذکر کیے اجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الروايه ومتون الدرايه مني اسم جمع کیا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے عمدہ روایات کو بھی اور مضبوط عقلی دلائل کو بھی تارکان للزوا تارکان للزوائد في كل باب معرضا عن هذا النوع من الاسهاب تارکان ترک کر دینا زوائد ویسے زائد چیزیں معرضن ایراض کرتے ہوئے اسحاب اصحاب اسے وہ اسحاب معنی ہے لمبی بات یعنی کسی چیز کو لمبا کھینچنا تو کہتے ہیں میں نے اس میں اعراض کیا ہے کس سے لمبی بات سے تارق فی فیق باب ہر باب میں زوائد کو ترک کرتے جتنی بھی توالت کر لی تھی اس میں جو جو چیزیں زائد مجھے لگ رہی تھی ان کو میں نے ترک کر دیا اچھا مور انہاد النوع من صحاب ان یعنی انہاد النوع کون سی نو اس سے امراط الصحاب ہی ہے کہ توالت تو میں نے اعراض کیا کس سے توالت سے اعراض کرتے ہوئے الزواحد زوائد مساجد کی طرح ہے ٹھیک ہے نا اور یہ غیر منصرف ہے اس کو ہم تاریکن ان لے پڑھیں گے زوائدہ پڑھیں گے بتائے گا کوئی جی پڑھیں گے کیا پہلے یہ بتائیں یہ پھر ایک الگ سوال ہوگا کہ کیوں کسرہ پڑھیں گے یا فتحہ پڑھیں گے بتائیے کسرہ یا فتح کسرا پڑیں گے مجرور کسرا مجرور کسرا اچھا چلیے اب یہ بتائیے کہ کیوں اچھا آپ کہہ رہے ہیں والے فتح کا بتائیں کیوں اور پھر کسرا والے پوری بات کریں ہاں ٹھیک ہے تو یاد رکھیے غیر من... ہر وہ غیر منصرف جب وہ مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف یا اس پر لام آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے منصرف بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو الفلام ہے غیر منصرف تو ضرور لیکن ہر وہ غیر منصرف جب اس پر لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے جی تارکن فیق الصحاب تو زواحد کو ترک کرتے ہوئے ہر باب میں اور لمبی بات سے کرتے ہوئے مام ما ایسی بات نہیں ہے سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے تو سب کو چھوڑ دیا کہ اتنا لمبی بات کو بھی چھوڑ دیا اور زوایت بھی آپ نے بہت سارے اس کا مطلب کہ آپ کی کتاب ایک چھوٹی سی آج کہتے ہیں نہیں ماہ ما یش تمل ولا اصولن یون فصول جی کہتے ہیں نہیں معمہ باوجود اس کے کہ انا یشتمل وہ کتاب مشتمل ہوگی اللہ اصول ایسے اصول پر کہ یعن صاحب و علیہ فصولن کہ جس پر کئی سارے فروعات متفرع ہو سکتے ہیں یعنی صاحب ان انصاب یون صاحب باب ان مانا ہو کھینچنا ٹھیک ہے نا انصاح یون صاحبوں ان صاحبو کے معنی ہوتے کھینچنے کے مراد یہاں پر کیا ہے یعنی اصل سے کھینچ کر فرا کی طرف لانا یعنی تفریح کرنا متفرع کرنا مسائل کو تو ہم یعنی کا معنی کیا کریں گے متفرع کرنا اصل سے فرع کی طرف کھینچ کر لانا حکم کو تو اس کو کہتے ہیں یہی تفریح فصول فصل کی جمع ہے لیکن اس سے آپ فروعات مراد لیں فروعات تو ماں ماں اناح اشتم العلیٰ اصول بوجود اس کے وہ کتاب مشتمل ہے ایسے اصولوں پر کہن صاحب و فصول کہ جس پر کئی سارے فروعات متفرع ہو سکتی ہیں وصلی اللہ تعالی و فقنی و کہ اللہ تبارک وطالیہ سے سوال ہے کہ وہ مجھے توفیق دی اس کے مکمل کرنے کی ویکت ملی بس بادہ اختتام لی بعادت بادہ اختتام اور میرا اچھا اختتام ہو یعنی میری جو موت ہے وہ اچھی ہو و یکت ملی بس میرا اختتامی معاملہ اچھا ہو لیکن بعد اختتام اس کے مکمل ہو جانے کے بعد اپنی خاتمہ بالخیر مانگا ہے ٹھیک ہے نا یخت ملی بساد میرا خاتمہ بالخیر ہو بعد اختتام لیکن اس کے مکمل ہو جانے کے بعد حتّا ان من سمت ہمت ہو ان من سمت ہمت ہو سمت سما یسم سے ہے ہے بلند ہونا اسم سمون ون آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اصل کے معنی بلند ہونا خیر انا من سمت ہمت کہ جس کی ہمت بلند ہو ہوناکبر ہو مزید مزید لمبی اور بڑی کتاب میں مراد اس سے کیا ہے کہ فیات المنطق ہے مزید اگر کوئی تہوار چاہتا ہو مزید واقفیت چاہتا ہو کسی مسئلے کے بارے میں تو اسے چاہیے کہ وہ کہاں رجوع کرے اط اور اکبر سے مراد یعنی کفایت المنطی جی حتٰ من منسمت ہمت جس کی ہمت بلند ہو الا مزید الوقوف مزید واقفیت پر یغب وفِ الاطول ولاکبر تو چاہیے کو وہ رغبت کرے اطول اور اکبر یعنی لمبی کتاب کفایت المنطی کی طرف لیکن ومن آ الوقت جس کے پاس وقت کی تنگی ہو ومن آ الوقت ہو جس کے پاس وقت کی تنگی ہو وقت جلدی ہو مطلب آ جلاوقت ہو وقت جلدی میں ہو کیا مطلب کہ وقت کی تنگی ہو من آ جلو الوقت ہو جس کے پاس وقت کی تنگی ہو یقتصر تصر و والا والاقصر اسے چاہیے کہ وہ اتفاق کرے چھوٹی پر اور مختصر پر اکثر مختصر بولے ناصف ہی ما مذاہب اور لوگوں کے اپنی پسندیدہ چیزوں میں الگ الگ مزاج ہوتے ہیں کسی کا مز... م... کیا ہے مزاج مزاج اگر وہ ہو کیا کہتے ہیں اس کو والت والا ہو تو وہ طویل کفایت کا مطالعہ کرے اور کسی کا اگر وہ ہو اختصار ہو تو اس کے چاہیے کہ وہ ہدایہ پر ہی اتفاق کرے جی بولن نہ صرف ہی معاشق مذاہب جملہ ہے اور آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا کہ لوگوں کے کیا ہیں اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں الگ الگ مزاج ہیں ولفن خیرن کلو لیکن بات کیا ہے ولفن و خیرن دونوں ہی فن خیر ہی ہیں یعنی جو طویل پڑھے گا تب بھی بہتری پائے گا جو اگر مختصر پڑھے گا تب بھی بہتر دونوں بہتر ہیں اور فن وخیرونک دونوں ہی فن بہتر ہیں ہر ایک فن بہتر ہے مطلب مختصر والا بھی اچھا ہے اور طوالت والا بھی سماس علین بعض بعض اخوانی پھر مجھ سے میرے بعض دوستوں نے کہا کہ انعم لیال المجموعہ آسانی کہ میں لکھواؤں دوسرا مجموعہ مراد کیا ہے ہدایہ یعنی پہلا مجموعہ تو کفایت المنتہی ہی ہو گیا شرح کا تو ان اونلی علیہم المجموعہ سانی تھی میرے دوستوں نے کہا کہ دوسرا جو مجموعہ ہے وہ میں لکھواؤں فف تحت ہو تو میں شروع کر رہا ہوں یا میں نے شروع کیا مستعین بلّہ فی فی تحریر ما اوقابل پس میں میں نے اس کو شروع کیا اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتے ہوئے فی تحریر ما او ہو جو میں کہوں گا اس کی تحریر میں یعنی درستگی کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاونت کی طلب کرتے ہوئے مستعیناً مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فی تحریر اس چیز کے لکھنے میں اقابل ہو جو میں کہوں گا یعنی جو میں کہوں گا تاکہ وہ لکھوں اس میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا کر رہا ہوں اعانت طلب کر رہا ہوں تو کیا ترجمہ کریں گے مستع... میں نے اس کو شروع کیا. باللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے فی تحریر ما اوقل اس کی تحریر اس کے لکھنے میں جو میں کہوں گا یعنی اس میں اللہ کی مدد ہو متضر عن لما ف اور آسانی کے لیے آجی کے ساتھ ساتھ ترخواست کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا آسانی کے لیے پھر تیسر آسانی کے لیے اللہ اکبر متضران علیہ اللہ آجی کا آجی کے ساتھ پھر تیسیر آسانی کے لیے لما و ہو جو میں نے ارادہ کیا حاولہ حاول و جو میں نے ارادہ کیا ہے جو میرا قصد ہے اس ارادے میں کیا ہے اللہ تبارک و سے آسانی کی درخواست کرتے ہوئے اپنے ارادے میں اللہ تبارک و سے آسانی کی دعا کرتے ہوئے آجی متضران الیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آج کے ساتھ درخواست کرتے ہوئے پھر تیسریں آسانی کی لما او حاول اپنے مقصد میں ان المیسر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی آسان کرنے والے ہیں لیکن یاصیرن ہر مشکل کو وہ اعلیٰ معیشہ و ان وہ جو چاہتے ہیں اس پر قادر ہیں قبل ایجابت جدیر ان قبل جدیر یہ ایک عام جملہ ہوتا ہے دعاؤں کا اجابت جدیر کہ درخواست کی قبولیت اسی کی شیان شان ہے اور کسی میں اتنی ہمت کہاں قبل ایجابت جدیر قبل ایجابت جدیر کہ درخواست کی قبولیت اسی کی شیان شان ہے وہ اللہ ونعم الوکیل ہمارے لیے وہی کافی ہے ونعم الوکیل اور بہت اچھا کار ساز ہے جی آگیا سبق سب سمجھ ایک بار پھر سے ترجمہ کر لیتے ہیں وقت ذرا علیہ المفی مبدی کے شروع میں وعدہ قلعہ شرحن ارس محبی کے فاط المنطی کہ میں اس کی شرح لکھوں گا کفایۃ المنطی کے نام سے وہ شرح تو ولواد یسوغ بازل مساق میں نے اس کو شروع کیا اور وعدے میں کچھ نہ کچھ گنجائش تو ہوتی ہی ہے وہ حینا اکادن و اتقاء الفراغ اور جب میں اس کو فاروغ ہونے کے قریب ہوا حینا اکاد و جب میں قریب ہوا ات کی اعان الفراغ فارغ ہونے کے طبعین تو فی نب من الاتناب تو مجھے معلوم ہوا اس میں کچھ توالت کا بخشی تو آئوں جرا لیا ہو مجھے خوف لاحق ہوا کہ اس طوالد کی وجہ سے کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا وصرف تو عنایت تو میں نے اپنی توجہ کی لگام کو ایک اور شرح کی طرف پھیر دیا جو کہ ہدایہ کے نام سے موسوم ہے اج ماؤفی بے تعالی اللہ تعالیٰ بینا روایت متون درایا میں نے اس میں جمع کیا اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عمدہ روایات کو اور مضبوط عقلی دلائل کو تارکن لزوائد فی کل باب ہر باب میں زوائد یعنی زائد باتوں کو چھوڑتے ہوئے مورزن من صحاب اعراض کرتے ہوئے لمبی بات سے ماہ ما انہوں یشتمل علی اصول باوجود اس کے یہ کتاب ایسے اصولوں پر مشتمل ہے ین صاحب و فصول کہ جس پر کئی سری فروعات متفر ہو سکتی ہیں وصلی اللہ تعالی و فقین اتمامیہ ای اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دیں اتماع میں ہا اس کے مکمل کرنے کی ویختم لی بسعادہ اور میرا خاتمہ بالخیر فرمائیں لیکن بعد اختتامیہ اس کتاب کی تکمیل کے بعد حتی اننا من سمت یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میری موت ایک دعا ہے گوئے اس جملے کے اندر چھپی ہوئی کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میں ہدایہ کو مکمل نہ کر پاؤں حتی انہوں نے ہمت ہمت جہاں تک کہ جس کی ہمت بلند ہو مزید الوقوفے, مزید واقفیت پر تو اطول اور اکبر اسے چاہیے کہ وہ رغبت کرے یا مطالعہ کرے اتول اور اکبر کا یعنی کفایت المنتحی کا جو کہ بہت طویل بھی اور بڑی کتاب ہے ومن الوقت اور جس یا جس کا وقت تنگ ہو جس کے پاس وقت کی تنگی ہو یک تصر الاثرِ اسے چاہیے کہ وہ اتفاق کرے چھوٹی کتاب پر و اکثر اور مختصر کتاب پر ولن نا صفی یاشقون نہ مذاہب اور لوگوں کے اپنی پسندیدہ چیزوں میں مختلف مذاہب ہیں والفن مخیرون کلو دونوں ہی فن بہتر ہیں دونوں ہی کتابیں بہتر ہیں تو مسعانی بعض لخوانی ان عملی علیہ و المجموع آسانی پھر مجھے سوال کیا میرے بعض دوستوں نے یعن عملی عالیہ و المجموع کہ میں لکھواؤں دوسرا مجموعہ یعنی جو میں لکھواؤں گا جو میں کہوں گا اس میں درستگی کلام کی توفیق لما او لما او اور آسانی کے س... آ... آسانی کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے ارادے کی درخواست کرتے ہوئے متضریان علیہ اسی کی طرف آجی عاضی کرتے ہوئے اس کی طرف ایک تیسریں آسانی کی دماغ و ہو اپنے ارادے میں انّ المیسر لک الیہ و آسان کرنے والے ہر مشکل کو وہ ہو علامہ یشہ و قدیر وہ ہر چیز پر کیا ہیں قادر ہیں جو چاہتے ہیں اس پر قادر ہیں وہ بالجابت جدیر اور درخواست کی قبولیت انہی کے نشان ہے وہ حسم اللّہ علیہ وہ ہمارے لیے کافی ہیں اور بہت ہی بہترین کار ساز ہیں کسی لفظ کا ترجمہ لفظی ترجمہ یا کسی عبارت کا با ترجمہ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو ضرور بتائیے جی اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم و عمل جان مال عمر میں برکت تافرمائیں مجھ سمیت آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں آخر الدعن الحمد رب العالمین دونوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسائل میں یہ ایسے ہی مشکل ہے جیسے کہ وحشی جانوروں کا شکار کرنا دیکھیے گا کہاں تک غیر ان